الحمد لله <تصفيق> الحمد لله الذي هو أهل المغفرة والتقوى <تصفيق> والصلاة <والتقوى تصفيق> والسلام على حبيبه صمد من المصطفى وعلى اله واصحابه الذين وعدهم الحسن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 سَمِعَ نَوْلُ إلى فِي إِلَهُ الله إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة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 پلو لسل مسلی موک نسلہ دو وسلام دیار سو ل وال ع وصفاب سبی بل اسلام علیکیا سید یا مکینہ کلو بل منی والاب قیا سیدی میں آواز دی ایک جگہ ٹکا کے ہو یار a nice. مانان صاحب گانے والا شان میزبان آنے محفل معزت سامعی دوست آباب ساتھیو مسلمان پراؤ السلام علیکم رحمۃ اللہ اللہ ججد ال کریم نفس و شیطان د شرط پناہ بخش دو جگ عطا فرماوے سڈیا کیتی نہ ویک اپنی رحمت ویک دوستو احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا اج دا اج مبارک دہاڑ سب دوست مبارک جس موجود ہوتے جتنا دیر اللہ تعالی دی مشیت ہونی جناب نال مخاطب رواں گا اس موضوع ہے احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اور تبلیغ دین اندر حکمت عملی یعنی بھی کہہ سکتے ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ دین کے اندر حکمت والا طریقہ اللہ جللہ نو نے امبیا الحم سلا تو بد سلسلہ جاری فرمایا انسان دی عقل دی کمزوری نو ناندہ ہو انسانی عقل بچی قوت طاقت نہیں دو بغیر ہدایت خداوندی بندی دو, دو جہان کے نقصانو سمجھ لے انسانی عقل دی طاقت وہ کافی دنیاوی امور انسانی عقل کافی ہو جاندی تھوڑی جی کا لیکن جملہ دنیاوی امور اندر بالخصوص مابعدت طبیعت عقائد اور امور اخرویہ اندر انسانی عقل جواب دے جی اللہ تبارک و واطل انسان کمزوری نو ویخ سلسلہ نبوت اور رسالت جاری تاکہ انسان دی عقل میرے نازل کردہ نور تو رہنمائی حاصل کرے اپنی کمزوری دور کر کے کامیابی آسمجھ آ رہی نے کہ انسانی عقل اویو جن اکھا دین ہے نور اکھا نور دے محتاج نور اکھا محتاج اکھا نور تو بغیر کچھ نہیں اور نور اکھا تو بغیر مفید نہیں ہو سکتا فائدہ مند نہیں ہو سکتا دونوں رل جان اکا بھی دلور بھی گی بتیاں بھی لال روشنی یعنی بتیاں ڈرائور دیا اکھا دون رل جان تک منزل تک پہنچ جائے کامیابی حاصل ہو جہ تعال اپنے مقدس دین ن اپنی ہدایت दाया میں اس دی جڑی راہبری ہے جیڑی وہ اس انسان نور فرمائے لیکن موضوع مناسبت اس گل نی کہ اللہ تبارک و تعالی انسان کی راہبری واسطے دین ایک دم نازل نہیں فرمایا جس طرح کے حکیم دوائیاں مرحلہ وار دے کے خوراک اہستہ اہستہ ایستا در وہ وقت بھی آ جا بھی تسلے کھا جا بندہ ایک دم جو خوراک دے تو مریض بچارا اگلے جان میں ٹر جان یہ ساری خوراک روحانی اللہ تبارک و تالا مرحلہ بار دئی سال کے عرصے میں دین مکمل ہو جی اللہ پاک اتارن سے آتا تو وہ چاٹے چ ساری کتاب ایک بار کٹھی ہو کے آ سکتی سی سارے احکام ایک دم نازل ہو سکتے سن سا لیکن اللہ تعالی نے کیونکہ حکیم اپنی حکمت نال اس پاک نے یہ کام کیتا ہے کہ جیویں جیویں ماحول اور طبیعت برداشت دے آئے ہیں اللہ تعالی نے اسی طرح دین اتارے جنس منت ما نور اصا قرآن تھان دتا محبوب تھا کہ تھی ظلمیا تو, تو نور والے رہو توخرے جا مزاہ تجدد ہدوس والا مانا داستی تاکہ یہ حال پہ مستقبل چند رہنا اور تصا یہ کام کردیاں رہنا کہ ظلمتاں مکتے رہن گے تو چان بدھتا رہنا آنا ایک دم ہیں چھ کے چانن نہیں آنا لا مزارے دا سا اتنے چکمت کہ یہ کام ایستا ایستا ہونا وقت نال ہونا ایک دم نہیں ہونا ایک دم تاری ظلم مٹا کے نور دے چڈو نہیں ہونا سمجھ نہیں لو حی مانا انداز ظلمات mm اور اندھیرے دو قسم باطلی اور اندر دلہا یہ ہوتا ہے بد اور شہوت خواہشات بری اندر دلہا اور باہر جاہلیت دیا بسم برے قوانین ظاہر ماحول دے اندر ایسیا رسم جنہ اللہ تعالی کی ہدایت نہ مانی تے نفس نال جی جلدی پہن او چلتے رہ لہذا فساد بد عقید عقیدگی کفر دی شرکت دی اللہ پاک, پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پرانے مجید ठीक है ٹھیک ہے ٹھیک ہے صحیح ہے صحیح اچھا غور فرما غور فرما یار ہل چال نہ بچاؤ اتفاق سکون تو میں عرض کر رہا کہ ظلمت اور اندھیرے اندر اور باہر اندر کفر و شرک اور بندی دور نجائز باہر دے ایسا رسم کہ جدئی ہدایت آسمانی ہدایت نہ ہو او درو اندر برباد ہوتا ہے اندر دے دھیرے باہر نہتلے وڈے نا, نا منظوری کو نہیں میں چلایا اتلے نہ چلایا جی منظوری کون چلایا اب بس ٹھیک ہے غور فرماؤ گور فرماؤ تو عزیزم مکہ شریف دے اندر توجہ در اللہ تعالیٰ نے ویخو کیسے حکمت نال دین اتارے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس حکمت نال دین پہنچایا ہے؟ مکہ شریف کے اندر صرف عقائد اتر یا نماز اتری عقیدہ اور ایمانیات اتھے اترے مکہ شریف, شریف حالانکہ عرصہ وہ زیادہ ہے تیرہ سال کا عرصہ اعلان نبوت تو بعد دا تیرہ سال دے عرصے میں اللہ تعالی نے عقیدہ دتا ہے کہ پہلے یہ پہنچا جی مدینہ شریف ہجرت ہوئی پھر دس سال دے عرصے دے اندر اعمال اترن عقیدہ اتھے اترے آمال عمل اتھے اترے وہ پھر سارا قسم کے لیکن دس سال دے وقفے دے اندر عرصے دے اندر ترتیب نال اللہ ہو جا شان نے مبارک نورانی احکام اتارن جنہ نال ظلمت کدا سینے اور ظلمت کا دا ماحول منور ہو گیا یعنی اندر اور باہر روشنی آ گئی تئی سال کے عرصے میں جڑا کہ ایک دن وچ بھی ہو سکتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی نے آپ نے وسیلہ مبارک نال شراب نم حرام نہیں فرمایا کیوں آدت بنی تھی نا تے عادت تو ددم کھنا بہت اور یعنی انہوں واسطے کہ جہے نکل رہے ہوں ورنہ اللہ تعالی واسطے تو کوئی مشکل نہیں نا کھڑا نہیں اس رات نے مہربانی کی ہونا تے دے وچوں کھڈنا سی پہلا شراب دے بارے اینا حکم اتریا لا تقرر اس پلا تھا سکارا نشے کی حالت چ نماز دے نیڑے نہیں نی جانا یعنی نماز نہیں پڑھنی نماز نہیں پڑھنی کا حال چ نشے کی حالت چراب حرام نہیں کیتا لیکن نماز پڑھنا حرام کر دشے دالج کے حالے اینک بچا لین بات ہوں جدوں نماز پڑھنی ہے نشے بغیر تو پھر واہوا چیر پہلوں نشے تو پاک ہونا پڑنا نشے تو صاف ہونا پڑنا تو کچھ نہ کچھ دیر واہوا وقفا جڑا وہ نشے تو خالی ہو گیا اس بعد پھر نماز پڑھ لین گے قدرت نے انی شفقت اینی مہربانی فرمائی کہ نماز نہ پڑھو شراب حال لیکن یہ بھی نہ ذہن چ رکھنا کہ شراب پیوان کا حکم اللہ تعالی نے دتا س دور جہلیت دیا بسم سے پیڑیاں دے آدتوں کے عادت سی ہونا دی کہ انہ چیز تے لگ گئے سن ہالے آسمانی ہدایت نہیں سی آئی ورنہ اللہ تبارک و تعالی دے بارگاہ کے ناممکن ہے محال ہے وہ نشے جیسی بیماری نوں حکم نکم دور حکم دور سے نشے نوں اللہ تبارک و تعالی فرماوے کے کیوں ہو سکتا کیوں کہ نشے وہ یار کیس <تصفح> بس چلو باس باس بس توجہ اچھا توجہ سونا توجہ ادھر میرے ال غور فرما بھائی نارے میں نہ مارے مارو جہے اندر بیٹھے ہیں وہ مارن گے چپ کر دے اگلے مرحلے میں شراب حرام ہوئی پھر حکمت ویکو کہ شراب حرام کر کے ہوں انتہائی نفرت دلانا اس پھر حفظ ماں تقدم بھی اگوں تو ہمیشہ محفوظ رہ جان اللہ تعالی نے ای سختی فرما دیتی کہ جڑے پانڈے سن شراب بنا دے اور شراب واسطے مخصوص انڈیا دا استعمال بھی نجائز کر کیوں تاکہ پھر برائی کا پانڈا استعمال کردیا چیتا نہ آوے آئے جت تھا آ گیا تو پھر نہ نہت جان پھر نہ لوٹ جان کدھرے ہوں حکیم نے بچاؤ بھی ایسی مبارک تدبیر فرمائی کہ برتن بھی استعمال نہ کرے سابام نے ان برتنوں استعمال کرنا چھڈ دیتا اور بعد میں جس وقت دے دل شریف در اقل شریف دفرت پک گئی اور عقیدہ یہ پختہ ہو گیا کہ انہوں شراب دے نام لیند جاتے چیتا ہی نہیں آنا جی آنا بھی پیشاب کا آتا ہے تو نفرت ہو جاندی ہے پھر اے حال بن گیا میں استعمال کر لو ہوں کر لو پانڈے استعمال کرو اتوں ہی پتا لگتا ہے کہ بندہ جس وقت برائیاں تو توبہ کرے نا اس وقت برائی کی یاد دلاوان والی چیزاں اور لوگوں کو بھی دور ہو جائے تاکہ پھر نہ اس بلا پس جائے کیوں اے بار بار تھوڑی آؤں ذات پاک ہدایت جیسی دولت ایک بار جو دیتی ہے دونوں ہوں محفوظ کرنا اے بھی انسان کا بڑا, بڑا فرض بن ہے تو قدرت نے اپنی تدبیر اور حکمت لار ایک اصول بنا دیتا دتا کر کے وہ جس بندے کو سو قتل ہویا سی تو اللہ دے بندے آخر سی میاں تنڈ چھڈ جا پچھلا جتھے تیرے کول قتل ہوئے جی تے پنڈ چ گیا تو تیری توبہ ٹوٹ جانی ہوں، پھر سنگی مل دے جان گے تو پھر تیرا چیتا دماغ اسی پاسے لگ جنا لہذا بہتر یہ ہوئی کہ اپنے آپ بچا لے تو پنڈ چھڈ گئے मालूम होया तौबा और हिदायत हिदयत महफूज रखते पिंड नहीं छाया जा सकता काम ना तो कम अज कम ना जरूर आ चेता दवा तो ते चेते दवा चीजा तो ते बंदा पिछा हट जाए ना किधरे फिर ना स्यापा गल पी लगी جسے ویخیا محفوظ ہو گئے فرمایا پانڈے استعمال کرو شرکی آمال قبر شرک دورے جہلیت چند سی آپ علیہ سلا سلام نے منع فرما دبر کی ریاتل نہ جایا جائے جی وقت گزریا جس ویخیا کی پک گیا شرک تو محفوظ ہو گئے فرمایا کن تو نہ کمان زیادہ تلخبور الا فرمایا میں زیارت تو ڈکیا ڈکدہ رہدا سا یا ڈکیا سی تو ہوں تسی جا کے زیارت کرو آخرت بھی یاد دلو یاد دل یعنی قبر زیارت دی آخرت, تقولو حجرا. آخرت no تقولو حجرا تے کوئی پیڑی گل نہ بول بیٹھے جو اتے جا کے ایسی جیڑی خلافے شرح ہو علیہ تو و تسلیم نے قبر بارے ہوں پھر yeah اچھا آپ یہ جانتے سنو کہ خبر کے ذریعے گل سمجھنا پھر شرک نہیں شرک دا خطرہ محسوس کر دے تو آپ ال سلاد تو تسلیم اجازت ہی نہ دیں جہی پھر شرک جیسی بنا دیا کھلونی اس کی اجازت ہی کیوں تاں کر کے معظم تعظیم والیا تصویر تعظیم معظم دیاں تے تعظیم دے دقام تصویر رکھنی ہمیشہ واسطے آرام کر دیتی کیوں کہ اتے خطرہ محسوس ہوتا سی ہو جانا وہ منع کر لیکن مقام توہین محلے تو یا توہین والیاں جڑیاں ہوں ان رکھ کی اجازت دے دی گئی کیوں کہ خطرہ چن جے والی تھان پی رہی تو وہ ہونا کہ اصل تو عزت والی بان سے ہودیا ودیا اور بخاری شریف کے حضرت سیدنا نانو علیہ اسلام دے دور شریف کے اندر جد نک سال لوگ فوت ہو گیا تو پچھلے جہے سن عبادت اللہ تعالی دی کرنی تو ل... لذت محسوس نہ ہونی تو انہوں نے کسے سیانے نے آخیا بھائی اج کرو او جہ پیارے اپنے فقیر لوگ ہے سن اللہ والے ان تصویر بنا کے تے او رکھو والا کرو ان سورت نکد دل کے اندر رکت اور نرمی اور خوف اور خشیت پیدا گے اور اللہ تعالی عبادت جی لذت آئے گی انہوں نے پہلے یاد انہاں دی عبادت دی انہ یاد کرن کرنے پہلو بنا کے تصویر لٹکائیاں یا مجسمے رکھے بنا کے دے سمجھ آئی کہ نہیں انہاں نے ویخ دے سن لیکن پھر ابلیس نے آن کے اندر گل کہ خدا جی لذت آ یہ رب جے تو انہوں نے خدا ملنا شروع کر در بتانے کی پوجا پاٹ شروع ہو گئی لیکن اتنا ضروریا کہ ان پاخا دیا تصویر پہلو یاد واسطے بنی چیتا ڈواؤ واستے پھر پوجا شروع ہوئی تو ہوں شریعت مستفا اندر یہ بھی منع کر دتا گیا کہ نہیں یہ کرنا کہ اسی ہوں یاد او کرو کم وہ پہلا بوہا جڑا کلیا سند کی اتے سوال پیدا ہے کہ یار ہونے تو سمجھائی جنا جس لے عقیدہ پختہ ہو گیا قبرا سے جان کی اجازت ہوگی جس عقیدہ پختہ ہو گیا طبیعت صاف ہو گئی پوری خدشہ چبے مک گئے تو پھر شراب دے پانڈیاں دا استعمال بھی جائز ہو گیا پھر فرد تصویر بھی جائز ہونی چاہیے سی جک جو گئے ہو گل لگی کیوں پھر خطرہ ہے بھی وہ اگر جب یہ دا کہ جی خطرہ امام الناس دے ٹھیک ہے پکے لوگ جڑے نے یعنی پختہ ایمان والے اور جنہوں اللہ تعالی نے یقین اور پاکی اسگی کی دولت کوٹ کوٹ کے پر چھڑی ڈاواں ڈول نہیں ہوں ساب ہے کرام ورگے لیکن یہ آتے اجازت ہوتی جہے عوام ناتھ انہ نے انہوں واستے نجائز ہوں لیکن شریعت ایک اصول بنایا ہے وہ کی کہ شریعت آمام جدو بیان فرما دی تو وہ اندر لحاظ وہ آلہ طبیعت نہیں کر دی درمیانے تو نچلے درجے کا کرتی ہے کیونکہ یہ بہتے نے تو وہ گ لہذا بہتر دا لحاظ رکھ کے بزرگاں لکھا ہے بھائی مدینے شریف چ مکے شریف چار رہائش کرنی پسند نہیں کی بزرگ مکرو لکھا کہ کیوں لکھیا ہے اس واسطے کہ ادب کا لہاظ نہیں رہنا انہاں نے آخیا بھائی ادب جی کا لحاظ جہے ایڈے ایڈے ادب والے پیر مہر شاہ ورگے شیر ربانی ورگے ادب والے بندے ہوگا اتنے خل لاؤن لگا انہوں نے آخیا وہ آلہ لوگ تھوڑے تو شریعت انہوں کا لحاظ نہیں رکھنا شریعت دوجے نچلے طبقے نکنا بھی تاکہ یہ نہ مارے جان سمجھ نہیں آئی تو شریت پاک نے انہوں کا لحاظ رکھا لہذا وہ اپنے حکام دسد ساروں رکھ لینی ہاں مستسنا ہو جی ہو ج کر کے پھر آخیا گیا بھائی خواس جڑے ہیں انہوں کے اتنے اتراض نہ کرو ہو سکتا ہے کہ انہیں کوئی ایسی حکمت ہوے اور شریت بھی دستی پی ہے کہ اندر لوگ ہیں لہذا نہ ای کار میں کنے ون انکار میں کنے نہ یہ کام کرتے ہیں نہ انکار کرتے ہیں یعنی نہ خود کرنے ہیں نہ ان وان کرنے ر اعتراض انکار کرنے میاں اسپی رکھی وہ جب آلہجھن والے تو پھر یہ کام پہ کرتے ہیں مسل مکے مدی نظر آس تو پھر یہ مطلب یہ نکلیا آلہ دینجھن کے باوجود پھر جب یہ کام پہ کرتے ہیں سارے تو ایلا دین سمجھنے دین دن چلنے پھر لازم بات ہوا کہ انہوں نے شریعت کی کوئی گنجائش لگ گئی شریعت پکڑ نہیں پی کر دی تاں کرتی تک اس واسطے ہمیشہ اعتراض احتراض بزرگوں ناپسند کیتا بے اور محرومی ماہرومی دلیل سمجھی سمجھ نہیں لگی یہ گل میں بڑا مطلب مسلامہ تمام مذاہب دا مسلمہ آسول یعنی فکا کا وہ جناب در سامنے کر کے <سلام> سمجھ نہیں لگی آپ شام جی ہمیشہ اللہ مراتب دا ضرور لحاظ رکھ دن بیان بھی کر چکیا اس طرح دیا کئی مثال شواہد حدیث سوی آدھی سے مبارکہ چاہتا پیش کر سکتا ہو سکتا ہے توجہ نالانے پا کے چوئی آ جان کیا سلاح تو تسلیم کو صحابی دیکھو ایک صحابی آڈا لے کے آ چک مارتے ہیں کچا آڈا لے کے اللہ تعالی کے رستے دے اندر خرچ کرنا پن دین سی کے اکبر سارا مال لے آپ قبول کر لیں اتے <تصفيق> ذرا جنہیں بھی اعتراض نہیں فرما ادھر جان میں سن کے ہالے کمزوری یہ آشق ہے پہنچ گیا یہ ادب اگاہ ٹپ گیا یہ ہوں اب سیاح ہو گیا سبھی کہ اکبر کہ انہوں کوئی پرواہ نہیں ادھر ہالے ابتدا ہے جسے چڑھیا چڑھدا ترقی کرے گا پھر سمجھ نہیں کر کے میاں صاحب فرما نے موتی چوک جنا دی دی jo di jaan di hunde kad na chukre dawe o nazar jinan te murshid pawe kamle vi hon siyaane پشد فرما جڑیا لین جیڑیاں بادیاں لینی او نال بادام مری انہ نان فی پانی شو ویلی ہے پھر ہوں سارے باز بڑھن لگ پے بازاں کے چڑیا کے فرق آخر ضرور کرنے گل میرے دوست پاگ میران روپیلہ گل تو سن چکے ہوا گزوگتا اپنے دعوے کی دلیل, دلیل اسکول کرنا باغ میران ربی اللہ ہو تالا انو سرکار مائی اپنا پتر دے ہزور رب دے رات چلا دو نے عرصہ تربیت فرمائی سلوک کراؤ کچھ اسے بعد مائی آئیے ویخ لیے आप मुर्गा थनावल फरमा रहे माई दे पुत्र दाल से लाया माई आण के तेरे मेरे वर्गे ईमान आली सी अल है तो बेदबी मेरे को गई साढ़े नाल चंगी बहुत बात भी ری دل کے اندر شبہ اٹھے چنگا پیرے میرے پتر پی رے میرے پالا منگا چلاول فرمایا لیکن آپ کامل سن فورن دل شریف تو آگاہ ہو گئے فرمان آپ نے جواب نہیں دیتا دڈیاں جہیا جمع ہوئی سن آپ اشارہ فرما کے مرغا تیار فرما گیا فرما نے بی سوال میں یہ جواب ہے جتوں اس مقام تے جا پھر مرغے کا کھاوے جا مزہ آئیے سونا تریت پاک یہ دین حکمت سنو یہ سنو یہ پہنچا حکمت دا ضرور لحاظ رکھنا پہ اس طرح نہ ہو لیکن یہ مطلب نہیں نو چھپا جاوے. احکام نو ایسی حکمت پیش کیتا جاوے جائے ہو کہ تباہ قبول باقی وہ اللہ تعالیٰ کے سپورٹ اگلا مسئلہ لیکن آخر جڑا ارشاد محبوبا اللہ درستے ولا حکمت اور سونی نصیحت سمجھ نہیں آئی اور جڑے کامل لوگ ہوں نا یہاں اللہ تعالی کے محبوب تو حکمت سیکھی ہوتی اس واسطے یک بارگی نہیں بدل گئے بندے ہاں نہ بندے بار بدل اخبار بدلتے ہوں ایسا ایستا وقت لگتا ہے ہاں یہ بھی ہو جاتا ہے کہ کئی بار نہیں منیا کئی من گئے کئی دوجیا نہیں منیا من انہوں عرصے تو بعد مننا نصیب ہو گیا گل مایوس نہ ہو ان سے اے رہا بڑے فردان مایوس نہ ہو ان خردانا کم کوش تک بے روک نہیں رائی کم کو گل لمی ہو جانی میں چھوٹی کرنا سمیٹنا گل سنا اسے مناسبت مسلم شریف کے کتاب جو رقاط ستارواں باب سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سی سندال سی روایت جیسے گل آئی اسے مناسبت انہوں پیش کرنا پھر ہوگ بھی تو نے جی سنو گے دن شاء اللہ تازہ ہو جائے گا بابا جی توجو میرے بےلی ہو حضرت سیشا رو سلاف آمد شریف بلکہ دنیا تو وال جان تو بعد کا ہے لیکن سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد شریف تو پہلوں حضرت سیدنا سہیب رضی اللہ تعالی نو سہیب رومی نبی پاگ دے فرما نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا پہلے زمانے کبلکاں نہ لہو ساحب بادشاہ ایک جادوگر سی, فی سی او دا ایک جادو بھی کیونکہ بادشاہ کافر تہری خدا پاٹو نہیں سنتا حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ سلاح تو تسلیم تو بعد ہوا دہری ایسی جدو خدا پات نو نہیں منتا نبیا کی مننا کام وقت ایک بات ایک رکھا ہوا اس نیڑے رکھ دے سن کیوں آلے مہمے نہیں سن الا چ ہو جایا تاشمان دل دمت ہونی کی ہونا کی کبھی سوئی بھی چل جنا غلط ہو جنا کار جی بھی ہونا ہونا بادشاہ نے جادوگر رکھا جادوگر بڑھا ہو گیا آخری و اپنے آئے کہنے لگا بادشاہ میں جان والا ہو گیا وا کوئی اپنی بادشاہی میرا بچہ دے دے جادو فن سکھا دیاں تیرے دیا کام رہے گا بادشاہ نے ایک بچہ بلایا لیکن بچے دی خوش نسی بھی آنا جادو گھر وال سی آنا سی, آونا سی. اس پاسوں رستے اندر ایک اللہ والا حضرت سلام کی راہب جی ساڑی بولیے درویش آکھ آخد فقیر کلیا والے فقیر اس زمانے میں ہوں سن راہب جڑے اپنا دین بچاؤ بادشاہ یہ کافران کے فٹ کے جنگلوں کے سر پہ بیٹھے آ بھائی لال لڑ سکتے نہیں تو اپنے آپ بچا جکرے ہو جاؤ کلیا بیٹھا اور رستے گندر آیا بادشاہ جادو کرتے سبر مقیت ان سکھا شامی گھر تر جا روزانہ آ جاو سکھا نظر پی اس پرویش کلی والے کسمت جاگن لگی ہے شو پٹھیا آبی کوئی اللہ کوا بندہ بیٹھے کیوں نہ ہوا گڑ بھی پکا کلا مسمت جاگنی سی بیٹھ گیا گلا سنن لگ پیا سیانے فرمے کئی بار اشک سند پا ہاں हर एक वास्ते दीदार की लड़ नहीं पी कई बार सुनिया ही भांबड़ पड़ पा गया दिल च मोहब्बत पै गई गलां बदल देन लग प्योंकि हक दलां सक मुड़ दिल के बिल चोट मारद फिजरत के करीब जो बंदे करता है حق ہوئی فکرت اس واسطے خوش نصیب لوگ اللہ دیاں رب نے پیاروں دیاں رب سونے دین حق دیا گلیں شوق سن رہے ہیں تاکہ وہ حق کا دل چتر جاوے جدوں جدو بھی جادوگر وا رستے اندر درش کول بھی تھوڑا وقت لا لیا آخر درمیان دے درد آؤ وقت لگن لگ پیا جادو گھر آ بچا پہ وقت کیوں لاؤنا کتنے کی رہی ادھر گھروں بقت نکلنا پھر کدھر لگا جان بچے واسطے پریشانی بن گئی ہوں میں دسا درش پوچھا راہ فقی رات دس ہوں میں کرا مینو کٹ پی نبالگ بچہ ہے لاہور مینوٹ پہ کی کرا دس آخا وہ حکیم سی جاندی میرا بھی حال ہے کہ میں آپ کلیا سر دے کے بیٹھا وا کھی بچے نے بچارے نے کتوں پہنچا ہے کہ لگا پترا یہ کل جدو جادو گل کل جا دیر کیوں کی تھی تکھی گھروں دیر پولا گھر وال جب گھر والے دیر لگے واپس کیوں آئے تکی جادو گھر نے ڈک لیا طرح گول مول کر کے اپنا وقت لگائی رکھ دسی تیری مہربانی میرا نہ دسی کرداشت کر نہ, کر نہ ہو سکے متا پرائمان گوا بیٹھا میں اپنی کمزوری ویچ کے سر چلی بیٹھا مسے بیٹھا تیری مہربانی میرا نہ درسی تینوں میں تریقہ گر سکھا دتا بس اسی طرح چلنا پر ام کانا امر کم مات بلہ ہو گال بلالا امر ڈاڈا ام ہوا حکمت انہیں ظاہر کرنا ہی سی تاکہ اس راہداری بھی امتحان ہو جائے بچے کا ہو جائے اگوں جو رنگ رب رکھا سن وہ رنگ بھی سارے ہو دار ہودراڑا کی کرتا سونے رب نے لوگ دے آن جان جانے راہ بلا پیدا کر دیتی ایڈی وڈی رستے رک گئے ادھر والے ادھر ادھر والے ادھر رہ گئے آن جان بند ہو گیا گزر ختم ہو گئی ہوں بچے بھی اتوں لنگنا سی بچے نے جدو ویسے رستے دے اندر پلا کہ لگا آلو آلمو اصا ہے افضل امیر راہے دو افضل اج پتا لگنا جا فقیر افضل ہے بیٹھا ببرد فرمانے شک سی اس واسطے کیا لگ نابالگ بچہ جی شکر گل اس واسطے کی اس واسطے ہے میں راہے پاسے جڑا رکھنا وا پک جائے حضرت ابراہیم علیہ سلاح جبت تسلیم نے فرمایا سویا مولا مینو دس مر بکھا لے سی مردے زندہ کرنے اللہ <سلام> پاک نے فرمایا والم سو ملان نہیں رکھنا سونے ایمان پہ رکھنا چلے یا دل بے کرے دیکھنا چاہتے میں ویخ کے سکون کر جاؤں گا ہر بچہ بھی اسی طرح انہیں آخ دل سکون جا جاوے گا بے ہے را وے سی مولا کسے رب سونے دا بندہ کیڑا ہے رب دا بندہ کیڑا جب یہ خیال آیا پتھر اٹھایا اٹھا کہنے اللہ ہم ہمن کان امراح احبائی لے الیک من امر خر فک تلہا دبا ہتا یم گرم فکا او میرے اللہ جے ہے سچے جے فقیر درویش تیرا سچا ہے جادو جادوگر سچا نہیں اے پیار ہے وہ نہیں ایس پتھر نالی اے جانور مر جاوے پتھر سٹیا جانور مر گیا کیوں مریا تقدیر منتظر سی فکی تیرا راج پھول نہیں وہ بچہ ترا رال کھولنا ہو جان گے ترا رونا کنا چھپیا رہے گا سیا عشق دے مشک چھپ دے تیروں ظاہر کرنا ہے تیری خوشبو فیلے گی جدو دنیا نے کم ویکیا آیا واپس راہب در دسیا ہلور میں کم کر بیٹھا اے بنیان مف بلو منی راہب کہن لگا پترا چیتا کر لے تو میرے تیرے اچھا میں پیچھے رہ گیا فر ہوں پتا نہیں ہونا آج ہے یا حقیقت سی جو بھی مارا کا ساتھ ہو گیا تیار رہی ازمائش امتحان اون لگا امتحان آ لگائے جادوگر وے اپنا میں حکمت نال چلایا ہے ایک دم نہیں, خبر گا اور جادو نہیں جانا جان گا سی بچہ ذرا چوگ لائی لو جب لگ جائے گا مولا آئے گا اسے اس اللہ کے فقیر کر د ہاں اللہ چمبے فرمان لگے فرمان لگے رب فقیر درویش فرمان لگا پترا پر مہربانی پری فلا تئی میرا نام رسی میرے تو کم فار ہوں کی کرن لگ پیا بچہ من ونا سمن سارا ماں دریا دین لگ پیا ایک مت نال پیار ہوا ماں درداد فل بیری والوں شفا دین لگ پیا بیماریاں والے آن لگ پے ماں مل رہی گل کھل گی کھل بھی کھل گئی بادشاہ جی گھر پہنچی بادشاہ کچہری نبی نہ پتا لگا فلانا جاشاہ کو جادوگر کو کام کم ہے پیا کہ لگا پترا تیری مہربانی میں اکان دے دے فقیر اللہ دے میں سنے بول بیٹھا فور آخد میں شفا نہیں دیا شفا دا لاہ میں دعائی کر سکنا پر جی کسی ویلے بیٹھا بھی ہو تو پھر موج ہوں کی نہیں تو آ نا نہ اسلے غلبہ ہونے اللہ رب بلاؤ لمی تسلو فت پھر کسے ویل وہ شان ویا دن بھی کر جو حضرت موسا, ان موسا جان درخت والے درخت تو ندا اون لگ پہن دیئے انمی آن لگ رب العالمین میں پرور میں پروردگاراں سارے جہان دو صدا سدا درخت تو موسا کلیم کہ درخت مولا سونے نے اپنی قدرت نال تصرف فرمایا اپنی شان ظاہر فرمائی جیویں ظاہر کر سکتا اسی طرح اس لال باغ نے شان ظاہر درخت فرمائی ہوں دواز درخت کو بھی سنیتی درخت بھی نہیں سی نہ درخت درخت پیدا کر یقین ہو گیا درخت نہیں بولن والا ہو جتوں بولتا پیا <متحدث> بدرگ فرماندے نے جلیا اپنا تسلو بکھا کے درخت تو ندا کر سکتا پر یقین کی کلائے وہ سمجھ لو اپنا خلیفہ کیا درخت نو خلیفہ نہیں فرمایا جنوا خلیفا خیال کسی وی شان و آ جائے شان ظاہر جا کر زبان یہ حلے بولنا وہ آواز اتنا شری ہوا ہو روے مولا تالا دیان لیکن رب و رب و نظو رب رب پرتبے بندہ بندہ ہی ردیں ترقی جتنا مرضی کر جاوے درخت خدا نہیں بنیا خدا درخت نہیں بنیا بندہ خدا نہیں بنتا خدا, خدا, خدا بندہ نہیں بنتا لیکن ارور ہے وہ جب چاہے فکیر دے اپنے بندے دوں بول۔ بندے جنبا. سمجھ نہیں آئی. آئی لمبا نہیں کرتا نبی نبینے اکھان ملیا گل جا بہتری گل جا بہٹ انہیں آخیا خیر چانن کتوں لے آئی کادشاہ جڑا چرے جادوگر بچہ نہیں آس سمجھ نہیں آئی میں پڑھا لیکن ہدایا کسی پرانی سنتیے چلا تال اکڑ بھی دے چڑ ج فیض کرنا ہوں وہ ہدیے تحفے لے نے بھئی آخر یار کچھ لینا جو اگلے دا دل خوش کریے بہتے سارے لے گیا جا کے حضور سارا کچھ تے شفا دے دو میری فرما این لاشی نماز اللہ شفا دینا رب کا کام ہے میں تو دعا کر سکنا دعا کر فین آمنت بلا دا تفا کلو ہوں شفا رب نے بڑی حکمت ہوئی بچے کو بھائی بھائی دیتا میں سے آ گئی سونے نے یہ بھی سکھا دتا کہ ہوں اگلے نو کہ سدنا آپ دو بلا انہیں آخر شفا دب میں کرنا پینا جی تب نو لو من تو بادشاہ جا رب مننا ہے وہ چڈنا پین چڈ دے میں دعا منگنا اللہ تعالی شفا دے سکیا گل ٹھیک ہے اللہ پاک مان ل اسلام قبول کی تا شفا مل گئی بادشاہ گھڑایا بیٹھے بادشاہ گھنزے او کنے اکھاں دیتیاں نی قال ربی کہن لگا میرے پروردگار نے دکھ دیتیاں نی کہن لگا بادشاہ والا کربون غیری خیر ایج میرے سواوی تیرا گرہ پہلے او نے اکھا ربی ربک اللہ میرا تیرا دوما درہ بلائی ایو کم پایا سزا دن شروع کر دیتی کر دوں سزا ملی تو پوچھا دس دس دس کون پیچھے ہونے آڑکئی بادشاہ کہ لگا ل بچہ آ گیا بادشاہ کہ پترا سنیا جادو استاد تو استاد سامنے کرنا سی پر انہیں اکھانے بیماریاں شفا بھی نہیں دے سکیا یہ پیا کرنا انہوں نے کدی ایسا کم نہیں کہ بادشاہ کہا خیر جادو کتوں لچا کہ میں کسی نو شفا نہیں دا اللہ شفا دادشاہ ان فرق نہ رکھ لیا انہیں سداوا دیا دبا اللہ پچھے بچہ سی استاد میرا نان لگی مہربانی پر بچے کو نہیں پہنچائی حالانکہ واعدہ کیا لیکن قائم نہیں رہ سکیا بچے ہون دی وجہ سمجھ نہیں لگی دو ہویا ہے ایک جباب دن بالغ بچا سی گناہ ہونا جے بالغ سی انچارے کدو نے یہ سمجھا بھائی یار چھوٹی موٹی سانوں سزا دن لگا اس طرح کی کوئی سزا دے کے جان چڑھا سالم نے راہب صاحب جدو آئے نگا بادشاہ جان دینے گا اپنے دین کو پھر جا نہیں تو بڑی سزا دیا گا انہیں آخیا نہیں میں سزا جہیا دے سکنے دے لے آرا منگاؤ راہب سر anyway دو ٹوٹے کر کے وہ مار ہوں باری آ گئی لڑکے لڑکے نگا اوی کرتی اپنے نے انکار نے اپنے دربار آخیا شابش لے جاؤ فلا پہاڑ دے اُتے کھڑا کر کے تیر مار ختم کر دو لے گئے پہاڑ دے توجہ بچہ کہن لگا اللہ شر مینو توں ہی بچا سکنا ہوں مینو بچا ان تباہ پروا پہاڑ ہلیا سارے ڈگے پہاڑ گرک کو گئے بچہ محفوظ رہ گیا اس رات کا پہاڑ نو چاہ یا پہاڑ دگ چا بنا اگ لگ لگتی فیل جائے وے جہاز کو پوچھنے نہ آئے اگلا اگلی گل میں اس ذات دکیے توجہ ہے اللہ امت فنیہم بے ما شیدہ مولا جے میں نیچانے بچالے فراجہ بھا بہم الجبل و طول سارے ڈگے حلاق ہو گئے بچہ توریہاں تے بادشاہ دے کھوڑا گیا بادشاہ کہن لگا دس ہوئے میرے بندے کی درکار آئے ہیں تیرے نال بے گئے دا انہاں نال کی ہوئی انہیں آخیا مین بچا ہلاک جتی شاہ نے آخر لے جاؤ رہ گئے پروکوف نتا کہ ہوں کہ کرو ایک بےڑی بڑا وڈی ساری بےڑی دیکھو سمندر جا تو گرک کر دے جے من واپس پھر جائے ٹھیک نہیں تے سمندر کر دیا آجے جلو جب گئے سمندر پہنچے نے پھر اس فکیر اللہ کے بچے نے پھر ارد کی مولا سونے مہربانی فرو لے لے جانے لینا نے مینو بچا لے سونے پرور بگار سن کے جاو بچے مہربان جو ہویا کھڑا تھی وار سے شاہج رب مہربان ہوے کھیتوں کے دا فکیر بوجھے دانے uh اللہ شہید کیا موجلہ حضرت حضرت موئی سال سلام دال کا مطلب فکیر بچے دی بھی بن توجہ فرما جدو بچے نے دعا کی وہ بھی گھر بچہ پھر بادشاہ کو گیا بادشاہ سنا کی بنیا میرے میرے نال یار پورا فرمایا وہ گر گو گئے اللہ نے انہوں گر کیا بار بار نام اللہ کا لگتا سی تاکہ یہ دل نہیں وہ جی سچے نے بنایا ذکر ہود ہونے بادشاہ پریشان ہو گیا بچا تو لے پے چاہیے بادشاہ والا بادشاہ میں خدا بان کے بیٹھا یہ اِنہ سارا ہے رب سونا کرتا نہ چڑیا کے ہاتھوں بعد مرا دکھا پیا کہ میر تھی گل ہوئی بچے نے جناب بادشاہ کا جب چیتا ماہ چڈیا دکا پکا ہویا۔ بچا کہ میں مرا گرا گراں نہیں مرنا مرضی وہ حیران آخر بھی عجیب گل ہے اپنے مرن آپ ہی وس دل اپنے مرن پیا دس گا لگا کی کرا کل میدان لاؤ دنیا کھیل لوگ کٹے ہو جان گے مینو سولی تٹکا پھر کسے نو تیر دینی تو میں نہ سٹے جنے مردی سٹے گا میں مرن لگا پڑھ کے آخلا منہ سونے کا بسملہ ربل گلا اللہ نام میں تیر سکن لگا جا لڑکے دار دا بچے درب ہے میں وہ تیر روپیہ سٹنا نام بسم اللہ بسمل گلام ہوں بچے نولی ہے بڑی دنیا بادشاہ اعلان سی بڑی دنیا کٹھی ہو گئی تیر انداز تیر کمان چو کچن لگ آدھا بسملہ ہے ربل گلام کم پٹی دے جا بجے بچے نے سر اپنا زخم والی جگہ رکھے رب سونے دا نام لا کے شہید ہو گیا جسے لوگوں میں کیا एदे बच्चा हक बचे का मकसद करा चाहता सी आपकू पता कोई नहीं मैं इस बच्चे तो अपने दीने हक का ऐलान उना भी करा देनी بچے جان دا لکھان بن گئی جھوٹا بادشاہ <تصفح> کہ لگا اچھا جو تسی پھر گئے پھر جاو میں ہوں تے سارا نالشر کر انہیں کھائی کئی بچ اگ بالی اگ دے ادر بچے نکا دن دکا دہی ہونے جا رہے آخر مائی صاحبہ بیبا دی واری آئیے پچھل کے اندر بچہ چکیا ہے مائی تھوڑی گھبرا کے پیچھے کھلو لگی اگ جیسی بلا بی لا دکھا سی لگا لک وہ اما گھبرا بھی نا تق دے مائی نے بھی چھال مار دیتی بچہ بھی सोने रब ने बच्चे की वखा दिता सड़के जावा इस्लाम आ रे अलमत ओ तुशान विखाण पे आवे जग फेरन पे आवे बच्चों जग फेर फेरना में एकदम सज्ज एकदम सज्ज सादा लखदम वरी لوجے مارے مردے سنج نب جمایا لکر جڑو مہارا ہشردے باہ جو کرتے اس اشارہ؟ اشارہ اس اشارہ اشارہ اشارہ، اشارہ。اللہ اللہ فرما سنگن سلم پکڑ سمجھ نہیں لگی جگ تو مسلمان کاری چڑیا جگ نولت ایمان ملی گئی سمجھ نہیں لگ تو میرے سونا اگلا اکلو تنقید سرسد نہیں اکلو تنقید ترسد نہیں ابلو فرصت نہیں فرصت نہیں اکلوتی عشق پر احمان ہمار اس نمبر لے گئے اخلا مند مند اے عمر بول رہے ہو اکل ملر اکلست نہیں ہمارے ظلم اللہ میرے کو نہیں تیرے فضل عظیم والا کوئی کریم کوئی نہیں تو کرم فرما دو سلام گا بیٹھ کے رہا سلام شمع بجم ہدایت سلام سم بج میں ہدایت سوہنی گھڑی چمچرا کا چار جی سوہ Pues Lord, اس دل جان ساتھ سلام جان مجھ سے خدمت کہیں جانے دعا فرما فرما فرما دعا فرما دعا فرما فرماؤ فرماؤ دعا تو مست اللہ آمین بس ہونا